إن الحمد لله نعمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاف فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 یرجون تجارتلن تبور لیو وفیہم اجورہم ویزیدہم من فغلہ انہو غفور شکور محترم سامئین بدرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورہ فاطر کی میں نے دو آیتیں تلابت کی سورہ فاطر کی میں نے آیت تلابت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے تین بہترین عمل کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا جس مسلمان نے ان تین چیزوں کو اپنایا تجارت انہوں نے اللہ تعالی سے ایسا کاروبار اور ایسی تجارت کیا نن تبور جس میں نقصان اور خسارے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں ہے وہ تین امان جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں جن کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر مسلمان اپنے اندر ان تینوں چیزوں کو پیدا کرے ان میں سب سے پہلی چیز اندین یا طلون کتاب اللہ جو لوگ برابر اللہ کے کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں تلاوت قرآن کا ام اللہ تلون کتاب اللہ جو لوگ اللہ کے کتاب کی برابر تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہم مسلمانوں کے لیے تین چیزوں میں خاص ہو کر کے رہ گئی عام طور پر مسلمان یا تو شو رمضان میں تلاوت کرتا ہے یا کسی مرنے کے بعد بخشنا ہو تب قرآن خانی کرتا ہے اولم برسیل کہیں کاروبار اور دکان میں برکت پیدا کرنی ہو تب تلاوت قرآن دکان پکڑواتا ہے اس کے علاوہ ہمارا مسلمان آج تلاوت قرآن کا بہت ہی کم اہتمام کرتا ہے میرے بھائی تلاوت قرآن کا تعلق سے رمضان سے نہیں ہے یہاں لفظ آیا ہے ام الدینا یتلونا کے معنی آتے استمار اور مداوت یعنی برابر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ہر وقت جتنا موقع ملتا ہے روزانہ وہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں شیو رمضان کا انتظاہ نہیں کرتے ہر آدمی اپنے غریبا میں منہ ڈال کر کے جھان کر کے دیکھے کتنے بھائی واللہ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان میں ایک ختم کر کے لپیٹ کے قرآن رکھا ہوگا تو آج تک دوبارہ بہرحال وہ دوبارہ قرآن نہیں کھلا ہوگا انسان کا ہمارا مسلمان دو کام کرتا ہے بڑا دیندار ہوگا تو رمضان میں قرآن کس دان سے نکال کر کے خود تلاوت کرے گا اور ٹی وی پر, پر پردہ چڑھا دیتا ہے وہ لیکن رمضان جاتے ہی ٹی وی کا پردہ ختم ہو گیا لیکن رمضان کے جاتے ہی اس نے یہ بھی کیا جب قرآن کو ایسا لکیتا اب گیارہ مہینے ٹی وی تو کھلا رہے گا لیکن قرآن اس کا نہیں کھلتا ان نل لگی نیا طلور جو لوگ اللہ کی کتاب کی پابندی سے کلاوٹ کرتے ہیں نمبر دو وقام اللہ نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کا معاملہ بھی دوستو یوں ہی ہے تقریباً رمضان میں سارے مسلمان نمازی بن جاتے ہیں اکثر و بیشتر لیکن پھر اس کے بعد اگلے رمضان کا انتظار کرتے ہیں اگلا رمضان مل گیا تو پھر ایک مہینے کے لیے نمازی اور اگر وقت پورا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے ملکن موقع ہے اب رمضان میں مسجد آنے کا موقع نہ ملا وہ قبرستان میں یا کچھ لوگ بڑی پابندی کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن جمعے کو آئے باقی ہفتے بھر انہوں نے چھٹّی کر رکھی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کچھ نمازیں بھی ایسے ہوں گے جو چار وقت کی نماز کی پابندی تو کر لیتے ہیں مغرب اشان ظہر اثر لیکن ہر وقت آتا ہے تو اکثر لوگ مسجدوں سے غائب نظر آتے ہیں سوزا, سوزا, سوتے رہتے ہیں کتنی بدترین چیز ہے بہت سی تجارت اللہ نے آ کون سی تجارت آپ نے رب کے ساتھ کیا دکانداروں کے ساتھ بزنس مینوں کے ساتھ خوب آپ نے تجارت کیا لیکن آپ نے اپنی زندگی میں رب کے ساتھ کون سا کاروبار کیا ان لبین یتلون کتاب اللہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ آکام نماز قائم کرتے ہیں انفکو بمار و بتناہ سر والا تیسرا عمل جو ہم نے ان کو رشتے حلال دیا ہے اس سے اللہ کے رانے کو خرچ کرتی کے یہ تین اعمال ہیں دوستو جس نے ان کی پابندی کیا تلاوت قرآن اقامت شرا عیسائے ذکا یا الفاق بھی شبیر اللہ رب العالمین نے فرمایا یار چونتار سن انہوں نے رب کے ساتھ کتنی عظیم ترین تجارت کر دی انہوں نے ایسا کاروبار اور ایسی تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے لن تبور جس میں کبھی کوئی نقصان اور خسارہ ہو ہی نہیں سکتا جتنا آپ نے کیا اللہ اتنا آپ کو ضرور دے گا مثلا نبی علیہ اللہ نے ساتھ روایا اقرل قرآن دیکھو قرآن کی تلاوت کرو اور جس شخص نے قرآن کی تلاوت کیا فلاح بے فل ہر دن حسنات ایک حرف کے بدلے اللہ اس کو دسنے کیاں دیتا ہے یہ تو اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ اگر قرآن آس پاک کی تلاوت کرو گے ایک حرف حرض گے تو ایک حرف کے بدلے دسنے کی دے دے کیا آپ میرے شاست لا اکول و اسلام میم ہر میں یہ نہیں کہتا کہ السلام میم ایک حرف ہے بلکہ الفل ہر پل ویم ان ہر و لام الر پل السلام میم یہ تین حرف ہے الف ایک حرف لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف گو کہ جس نے السلام میم پڑھا اللہ تعالیٰ کی وہ کم سے کم تیس نیشیوں کا مستحق ہوا لیکن رب العالی فرماتے ہیں یہ تین آمال کرنے والے انہوں نے رب کے ساتھ جو تجارت کیا اس میں کوئی نقصان نہیں ایک حرف کے بدلے کم سے کم دس نیشیاں دینا ہی دینا ہے وہ عزیز احمد اور اللہ اپنی طرف سے پورا بدلا دے دینے کے بعد اپنی طرف سے جتنا چاہے گا اور بطور فتو کرم کے دے دے گا یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے وعدہ کیا ایک حرف کے بدلے دسنے کی ممکن ہے اللہ خوش ہو جائے ایک حرف کے بدلے آپ کو سونے کی اللہ دے دے لیے اب فی ان کو پورا پورا بدلہ دے گا جتنا اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن وہ عصی داؤں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی نیتیوں میں اور اضافہ کر دے گا غفور ان سکور اللہ تعالیٰ یقیناً غفور ہے نفرت کرنے والا ہے اور بچوں کے لوگوں کے نیتوں کی قدردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے دوستو فلاوت قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے نبی رہے سراب شاہ شاستم قیامت کے دن تلاوتے قرآن کرنے والے کو اللہ کہیں گے میرے بندے یہ جنت ہے اور یہ جنت کی سیڑھی یہاں ہے ایک را ورک ورت کی کما کل ترت تلو فنیا میرے بندے اس سیڑھیوں پر قرآن پر پاک کی تلاوت شروع کر ایک قرآن پر پاک کی تلاوت شروع کر و رکے اور سیڑھیوں پر تو چڑھنا شروع کر لیکن اللہ اور چاہے خبردار تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا ورکیل خوب شہر شہر کر کے پہنا کما کلڈا تو رکھتے لو دنیا جیسے دنیا میں خوب شہر شہر کر کے کہتا تھا من شیلا تو کاما کا آخر جلدی جلدی پڑھے گا تو جلدی ختم ہو جائیں گی سیڑھیاں کب ہوگی اس لیے خواب اطمینان کے ساتھ پہنچا جا چونکہ تیری جنت وہی ہوگی وہی تجھے جنت ملے گی جو آخری آیا کی تلاوت کرے گا جہاں تیری سراوٹ قرآن ختم ہے اسی جگہ اللہ تعالیٰ تیری جنت بنا دے گا کتنا خوش نصیب ہے انسان کہ رب بل العالمین برائے بندے ادھر یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں اور تجھے جنت ملے گی تین چلاوٹیں قرآن کے حساب سے اس لیے کھڑا ہو اور سدامر اس طرح ورد تھی ور سکے ورد اس کا تو رکھتے رہو دنیا اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع نصیب فرمائے لیکن کہیں و اللہ تعالیٰ ہم کو سب رمضان والے تھے چڑاوٹ ہی کرتے تھے ہم نے قرآن یاد ہی نہیں کیا تھا میرے بھائیوں نو جرح شام نے ایک موقع پر فرمایا لوگ انلیم لوگ تمہارے دوست ہوتے رشتے دار ہوتے ملنے ملانے والے ہوتے انہ علیم اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اپنے اہل میں شامل کر دیا ہے اپنے کنبے اپنے قبیلے اہلی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے اہل میں شامل کر لیا اہل یعنی فیملی ممبر بن گئی اور کس کے خاندان اللہ کے بھی گھر کے ممبر بنے لوگوں نے کہا جا رسول اللہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں جیب رہی یہ بڑے بڑے فرشتے اللہ تعالی کے گھر کے ممبر بنے ہوئے اللہ کے اہل ہے اللہ فرشتے نہیں احد قرآن ہوں احداہت ہوں اور فرشتے نہیں جو لوگ قرآن پڑھنے والے قرآن سے محبت کرنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بنا لیا ہے اور کیسے اپنا بنا لیتے ہیں اللہ اور پورے صحابے کے نام میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا سید القرا ایک ہی صحابی کا لقب ہے اب بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا سید القرا عبید بن کابل رضی اللہ تعالیٰ عبید بن کاب رضی اللہ تعالیٰ سید القرا کہا جاتا ہے اے لوگوں تمہارے ہمارے صحابیوں میں تم لوگوں میں سب سے بڑے قرآن کے تاریخ اللہ تعالیٰ نے ابئی امنتاب کو بنایا ہے اسی لیے دن آپ نماز پڑھائیں نماز پڑھانے میں ایک آیت چھوٹ گئی تھی چراغ میں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فوراً پوچھا ابئی نہیں ہے کیا لوگوں نے کہا کہ کیوں آرف میں مجھ سے ایک آیت چھوٹ گئی اگر ابش ہوتا تو ضرور رقمہ دے دیا جی ہوتا یہ بڑا اونچا مکان مرتبہ ہے صحیح ہے بخاری مسلم تبرانی مسلم احمد بن حبل بہت ساری قطب رواج کی حدیث میں کہیں نبی ریسرا شام نے ایک دن بلایا اوبئی تم میرے پاس آؤ سہ کہیں حاضر ہو گیا رسول ایاگر سننے شرمایا اوبئی ذرا تم بیٹھو ان اللہ امرانی قرآن آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر کے سنا لوں یار سر اللہ آلہ اللہ سمان اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے اللہ رسن نے فرمایا ہاں نہیں اللہ رسم ہو سکتا ہے اللہ نے کہا کسی بھی امتی کو پڑھ کے سنا دی اور بعد راتوں میں پتا چلا کہ اس وقت کا واقعہ ہے جب لبی لبی من یہ نادی ہوئی تو اللہ مفدین نے سب سے پہلے نبی علیہ صاحب کو حکومت دیا کہ کسی اور کو نہ سنائے سب سے پہلے اب نقاب کو بلائے اوبید نقاب نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ سے کہا ہوگا کسی متی کو سنا دے نہیں میرا میرا نام لیا اللہ رسول نے فرمایا اللہ نے تمہارا نام لے کر کے مجھے باہر کہا بڑے خوش ہوں یا رسول اللہ ذکیر تو ہند یہ قرآن کی برکت یہ کہ کی میں زمین پر ذکیر تو اندوان اور اللہ ہمارا نام فرشتوں کے سامنے ارتھ پر دیتا ہوں بڑے خوش اللہ وسول پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا آج رب کا یہی حکم ہے اور اس سے بھی جامع مانے الفاظ کبرانے کے لیے آر فرمیا محان آؤ آبے آ فرمایا اے مہان اے اوبئی میرے سامنے آؤ دور بیٹھے تھے بلائے آ فرمایا اے م... اوبئی مرتا مہا ہمارا نی نا کل اس نے بڑی چاہ کی اے او بھئی اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ میں اپنا قرآن تمہیں سناؤں آج اتنا کہنا تھا اوبئی چیز پر یار اللہ آمن تو بلا ہی وہ بلا ہی آمن تو وہ لا وبئی کا اصل تو وہ محتاط اللہ تو یارسور کیا فرما رہی آپ مجھے قرآن پڑ کر کے سنائے میں سنوں آپ کا قرآن یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلاہ آمن تو اللہ پر ایمان لایا وہ آلہ یزئی اسلم تو اور آپ ہی کی ہاتھوں پر مجھے اسلام رسید ہوا وہ بل کا تھا الم تو اور جو کچھ میں نے سیکھا وہ سب آپ ہی سے سیکھا ہمارے آپ استاد کائنات کو آپ مجھے سنائے میں آپ کا قرآن سنوں یہ کیسے ہو سکو منٹ کا تعلم تو میں نے جو کچھ سنا وہ آپ سے سیکھا الیاد رسول نے فرمایا او بھائی ہاں کردا امرانی ربی میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں کیا کروں ہاں کردا امرانی ربی میرے رب نے مجھے آج یہی حکم دیا کہ میں تمہیں اپنا قرآن سناؤں اور تم میرا قرآن سنو اتنا کہنا تھا آنکھوں سے آسو بہ پڑی رونے لگے یا رسول اللہ ذوقر تو بھی سما میرا تصایہ آسمان پر ہوتا ہے وہاں اللہ نے میرا نام لیا روتے جا رہے ہیں اللہ رسول نے فرمایا بلا آسمانی پر نہیں مدع اللہ کے جو مداخت المتربون ہے حمنۃ العرص ہے سب سے اعلیٰ درجے جو فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ فیصلہ کر کے تمہارے بارے میں آسنا دیتی ہے لوگوں نے پوچھا خوش ہوئے تھے لوگوں نے پوچھا تب تو تم کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی اللہ کے بندے جو نہیں خوش ہوگا رب نے فرمایا کل بے فضل ہی و برحمت ہی سب جانے کا فلیہ پڑھو خیر مون اللہ نے فرمایا اسی علم قرآن سنت انہیں چیزوں کے بنا پر تمہیں خوش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں خوب کفرت سے تلاوت قرآن کی تو فکر سے فرمائے اکول و رحاد اللہ بالکل الحمد للہ صفا عمار محترم سامع تلاوت قرآن پر بات چل رہی تھی تین چیزیں آپ قرآن پاک کے متعلق یاد رکھیں نمبر ایک ایمان تصدیق کے اعتبار سے قرآن سے سچی کتاب کائنات میں کوئی نہیں ہے جو قرآن نے کہا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نوبند از تک ہو میرا والے پیلا اللہ تعالیٰ ہیں قرآن سے سچا کلام کائنات میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا نمبر تین نمبر دو قرآن کے مطابق اہلیاں تھے قرآن نے جو حکم دیا ہے اس سے اچھا حکم کائنات میں کسی کا ہو نہیں سکتا عمل کے اعتبار سے خیر و ورقر کے اعتبار سے اصلاح کے اعتبار سے بہت سارے قانون بنتے ہیں لیکن قرآن نے جو حکم دیا قرآن نے جو قانون پاس کیا اس سے بہتر خوراک انسانوں کے حق میں امن و امان کا خیر و برکت کا آسانی کا اس سے بہتر حکم کائنات میں کسی سپر پاور بل پتا بھی نہیں ہوتا ان نہ قرآن یہ بھی لین لیتی ہی اے لوگوں قرآن سیکھو قرآن پر عمل کرو قرآن سب سے مضبوط اور ٹھوس حکم دیتا ہے خیر و برکت کا حکم دیتا ہے نمبر تین پورے کائنات میں اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر و ثواب والی کتاب پرانے پاس ہے پڑھے گے جو ثواب ملے گا خیر و برکت ملے گی لنت مستما گوگو سی بوسل جب بھی کسی گھر میں اللہ کے بندے کہیں اکٹھا ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نظر سکینہ ان پر سکینہ نادر ہوتا ہے دسیت ہو اللہ کی رحمتیں چھا جاتی ہے وہ اب بہت فرشتے چاروں طرف سے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں اور آخری کی وضا کر جو فرشتے اللہ کے پاس ہوتے ہیں ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا اللہ ذکر خیر کر کے تعریف کرتی ہے اس لیے دنیا کی بہت ساری کتابیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں آپ اپنے وقت کو مشغول کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے پڑھنے اس کے سمجھنے اس کے تلاوت کرنے میں جو ادر و ثواب ہے دنیا میں کسی کے اندر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ خدمہ کرو ہمیں اپنی کتاب کی طلاق کرنے کا حکم دے یہاں ہمیں ہدایت نصیح العالمین ہمیں جو بیمار ہے کلیہ فرما جو مطلوب ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے ار عالمی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے شیخ خلیفہ اور ان کے عوام و مددگار ان کے ساتھیوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت پڑھنا صحت اور عافیت نصیح فرما ہر بڑا کے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لے اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں خصوصا وہاں تحاسم شیخ سلطان قاسمی حفیظ اللہ تعالی ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لے ان لوگوں سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو ملک کی خیر و برکت ہو امت کی صلاح ہو اللہ تعالیٰ ہر ایسے کام سن سے ان سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جو امت کے لیے ملت کے لیے نقصان دہ ہو جس میں آپ کی رضا نہ ہو آپ کی ناراضگی نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اچھے کاموں میں استعمال کروا اے لال عظیم جس ملک میں ہے اس کو بھی اور کیا جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تارا ہر اجب امن و امان نسی فرما اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو سلامتی نصیب فرما والمؤمنات فرمن وسلم عباد اللہ رحم اللہ ان اللہ امر ادل وحسان و عیسائی قربا ون الله یا سج میں رکھدا ہی سارا اکبر